یا حبیب اللہ یا نور, نور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین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 حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبیوں کے سلطان سرورِ ویشان سردارِ دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وََََََََََََ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں استفسار کیا تو اللہ عضہ کے محبوب دانا غیوب منزم عینض اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ حاضابل کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ عز و دل کے اس میں اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اس میں اعظم کی بہت برکتیں ہیں اس میں اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں بعض علما نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا ہے سرکار بغداد حضور غوث پاک ردی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے بسم اللہ زبان عارف یعنی اللہ عضاء کو پہچاننے والا سے ایسی ہے جیسے کلام خالق عضل سے کن یعنی ہو جا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے اگر آپ بات بات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانے کے آرزو مند ہیں تو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سنتوں برے سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے الحمد للہ اجزا وزل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں دعائیں کرنے والوں کے مسائل حل ہونے کے متعدد واقعات ملتے رہتے ہیں چنانچہ میری شیخ طریکت امیر سنت دامت براکاتہ ملالیہ ایک اسلامی بائی کا بیان اپنے انداز میں پیش کرنے کی سائی کرتے ہیں فرماتے ہیں میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی تھی آنکھوں اور سر کا درد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا تھا میں نے مدینہ تلاولیا ملتان شریف میں واقع نشتر میڈیکل اسپتال میں آپریشن کروانے کا ارادہ کیا تھا اس سے قبل عاشقہ نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے ساتھ پاک پتن شریف کے سنتوں برے سفر کی شہادت حاصل ہوئی پہلے ہی سے سن رکھا تھا کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں لہذا میں نے بار خداوندی خدا بندی میں دعا کی یا اللہ عز ودل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے میری ناک کی ہڈی درست فرما دے مدنی قافلے سے واپسی پر چند روز بعد جو ناک کی ہڈی کو بغور دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ آشکان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرم میں رہ کر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 ٹیڑی ہو ہڈیاں ہوں گی سیدھی میاں درد سارے مٹیں قافلے میں چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو بے شک مسافروں کی دعا قبول ہے اور پھر راہ خدا عز ودل کا مسافر ہو اور مزید عاشقہ نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ علی وسلم کے قرب میں دعا مانگی جائے وہ کیوں نہ قبول ہوگی سرکاری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علی رحمت الحنان احسن الوعاء الفا ستاون پر دعا کی قبولیت کے آداب میں سے تیسواں ادب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اولیاء علماء کی مدارس یعنی کسی بھی ولی اور سنی عالم کی محفل میں یا ان کے قرب میں دعا مانگے تو قبول ہوگی اس ادب کے حاشیہ میں سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اولیا علما کے بارے میں فرماتے ہیں اربا صحیح حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بد نہیں رہتا بلی خواہ حیات ظاہری کے ساتھ متصف ہو یا مزار شریف میں تشریف فرما ہو اس کا قرب قبولیت دعا کا سبب ہے کروڑوں شافیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام شافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی ہے دو رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری حاجت پوری کر دیتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ عز و الحمد للہ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں با کثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو اپنے اپنے شہر میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنتوں برے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے آشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافیوں میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے انشا اللہ حاضرہ ودل اس کی براکت سے پابندی سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا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 آمین بجہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بات مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما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 کر پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی تسلیم صلی اللہ يصلون الذین آمنوا صلو علیہ صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم سلطم رسول اللہ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 ابھی انشاءاللہ شاء اللہ سوجل امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیا ستار قادری رضوی دعوت العالیہ کے عطا کردہ بہتر مدنی نامات میں سے ایک اور مدنی نام پر عمل کرتے ہوئے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بما ترجمہ اور تفصیل سننے کی سعادت حاصل کریں گے تمام اسلامی بھائی قرآن پاک کی تلاوت سنیے اور اپنے دلوں کو علم قرآن سے منور کیجیے من اللہ, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا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 یہاں حق سے یا قرآن مجید کی آیات مراد ہیں یا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مراد ہیں لما فسوف انباء ما كانوا به جب ان کے پاس آیا تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر ہنس رہے تھے یعنی وہ چیز کیسی عظمت والی ہے اور اس چیز کی ہسی بنانے کا انجام کیسا وبال اور عذاب نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے یعنی ان سے پہلے پچھلی امتوں میں سے کتنی سنگتیں کھپا دی انہیں ہم نے زمین میں وہ جما دیا یعنی قوت و مال اور دنیا کے کفیر سامان دے کر جو تم کو نہ دیا اور ان پر موسا دھار پانی بھیجا کہ اس پانی سے کھیتیاں شاداب ہوں وج ان اور ان کے نیچے بہائیں کہ جس سے باغ پرورش پائیں اور دنیا کی زندگانی کے لیے ایشو راحت کے اسباب بہم پہنچیں پہنچے تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا ان کے گناہ کیا تھے کہ انہوں نے انبیاء کی تکسیب کی اور ان کا یہ سرو سامان انہیں ہلاکت سے نہ بچا سکا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخرين اور ان کے بعد اور سنگت اٹھائی اور دوسرے کرم یعنی بادی والوں کو ان کا جانشی کیا مدعا یہ ہے کہ ہمیں گزری ہوئی امتوں کے حال سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ لوگ باوجود قوت و دولت اور کثرت مال و عیال کے کفر و طغیان کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے تو ہمیں چاہیے کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر کے خواب غفلت سے بیدار ہوں وَلَوْ نزلنا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے اس آیت کا شان یہ ہے کہ یہ آیت نصر بن حارف اور عبداللہ بن امیہ اور نوفل بن خائلت کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے کہا تھا کہ محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے لیکن جب تک تم ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب نہ لاؤ جس کے ساتھ چار فرشتے ہوں وہ گواہی دیں یہ اللہ کی کتاب ہے اور تم اس کے رسول ہو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ سب شیلے بہانے ہیں اگر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب اتار دی جاتی وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر اور ٹٹول کر دیکھتے اور کہنے کا موقع بھی نہ ہوتا کہ نظر بندی کر دی گئی تھی کتاب اترتی نظر آئی تھا کچھ بھی نہیں تو یہ بھی یہ بدنسیب ایمان لانے والے نہ تھے اس کو جادو بتاتے اور جس طرح شکل کمر کو جادو بتایا اور اس معجزہ کو دیکھ کر ایمان نہ لائے اس طرح اس پر بھی ایمان نہ لاتے کیونکہ یہ لوگ عنادن انکار کرتے ہیں اور وہ آیات تو معجزات سے منتفع نہیں ہو سکتے فَلَمَسُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ <مُبِين> کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے جب بھی کافر کہتے کہ یہ نہیں مگر کھلا ہوا جادو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھنے اس کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی نصیحتوں کو یاد رکھ کر اب فکر آخرت کرنے کی سعادت نصی فرمائے آمین صلی اللہ علیہ وسلم علی حبیب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جز الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله یا لاہ رحم فرما مام کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے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 کا تصدق الاسلام کر بے اسلام راضی ہو خازم اور رضا کے واسطے ڈہرے معروف کو سری ماروپ دے بے خود سری جن حق میں گنجنے دے سفا کے واسطے دہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک اب داحریا کے واسطے بل پرا کا صدقہ کر غم کو فراہ دے حسن و سار بل حسن اور گوسے ساجا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا پدر ابدل کادرے خدرت نما کے واسطے آسن مد کن سے رد رزق حسن بندہ رضا پاجل اشیا کے واسطے سور اروانو علی موسا حسن احمد بہا کے واسطے ڈہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر بیگ دے داتا بادشاہ کے واسطے خانے دل کو زیاد دے رو کو جمال شہری مولا جمال کولیا کے واسطے دے محمد کے لیے کرحمت کے لیے خان پدل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق, عشق انتماں کے واسطے بہ دے اہل بیت دے آلے محمد کے لیے کر شہید عشق پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سسرا جان کو پور نور کر اچھے پیارے شمس بدر لو ڈا کے واسطے دو جہاں میں باد میں آلے رسول تاہ کر اضرتے آلے رسول مکتا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے قرضیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیاؤ الدین پیر وا کے واسطے آہ دین و دنیا سلام بس قادری عبد السلام اب رضا کے واسے اس کے احمد میں عطا کر چشم تر سو جگر اس کے احمد میں عطا کر چشم تر سو جگر یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے سدتا ان آیا کرے عین اس علم و عمل ابو ارپا کافیت مجھ بے نبا کے واسطے آمین آمین عمین نبیل امین نبی صلی اللہ خوشو خوشو سے پر ہوں سب ناری روٹی Yah, Yah, yeah.